الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو انشاء اللہ مٹے مٹے آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر چھ کی مشق کریں گے لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے میں سے سبق نمبر چھ نکال لیجیے اس سبق کو حجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے حرکات یعنی زبر زیر پیش اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کی مش کرنی ہے اور یہ جو ہجے کا اس کا طریقہ ہے پہلے حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ ادا کریں گے پھر دوسرے حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ ادا کر کے پھر دونوں کو رواں میں ملائیں گے حجے جو ہے وہ اس کو ملانے کو کہتے ہیں جیسے ایک ایک حرکت الگ الگ سے اس کی پڑھی جائے اور رواں جو ہے ملا کر پڑھنے کو کہتے ہیں اب تیسرا حرف جب پڑھیں گے پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر رواں میں پڑھیں گے اسی طرح اگر چار حرف ہیں ایک کلمے کے اندر تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پہلے ایک کو ہجے کے ساتھ پھر دوسرے کو پھر دونوں کو ملا کر رواں کے ساتھ پھر تیسرا پھر تینوں کو رواں کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور پھر چوتھا جو ہے وہ ہجے کر کے پھر چاروں کو جو ہے رواں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے آئیے اس کی مشق کرتے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ خوب توجہ کے ساتھ بالخصوص حرکات کا خیال رکھیے جس پر زبر زیر پیش ہو اسے وہ کھینچنے نہ پائے دراز نہ ہو اور نہ ہی اس میں جھٹکا پیدا ہو اور نہ ہی مجھول طریقے سے ادا ہو بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ہی پڑیں گے جس طرح مشک کا سلسلہ پچھلی جیسے اسباق کے اندر ہم نے پڑھا اور اسی طرح تنمین کی آواز جو ہے وہ اس کے بھی ہم نے پرسو مشک کی تھی جیسے کہ تنویر نون ساکن ہوتا ہے اور نون ساکن کی طرح اس کی آواز ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبک نمبر چھ کے ستر نمبر پہلی کی مشق کرتے ہیں نون زبر زبرنا زبر ز نازا ل زبر لاز ل اب ان تینوں حروف پر یعنی نون زا اور لام پر زبر ہے اور حرکات سے متعلق ہم نے پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے اب نازالامی جیسے نون کی آواز حرکت کی ہے اسی طرح زا اور اسی طرح لام کی یعنی اس کو نازالانی نازالا یا نازالا اس طرح نہیں پڑھیں گے کسی کی حرکت دراز نہ ہو اس بات پہ خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ بالکل برابر ہی ادا ہوں نازالا نازالا نازالا نازالا نازالا نازالا اور جو حروف کی ادائیگی ہے اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہر حرف اپنے مخرج کے ساتھ تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو اپنے مخرج سے ادا ہو جو اس کے نکلنے کی جگہ اسی مقام سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ جیسے زا کے اندر سیٹی کی آواز ہے اس میں سختی ہے تو اس کے اندر سختی اور سیٹی کی آواز جو ہے یہ اس کی خوبی ہے زب لبربر ق اور کف اس کا میں خا اور کف یہ دونوں حروف پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف ہے مستعلیہ میں سے اور لام کو باریک پڑھیں گے اب آگے پیچھے دونوں حروف یعنی پہلا اور تیسرا حرف جو حروف ہے حروف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لام بھی پر ہو جائے لام کو باریک پڑھ دیں ق زب د زبر, دال زبر, زبر قا قا اس میں بھی سواد اور قف دونوں پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہونٹ گول نہ ہو حروف مستعلیہ کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا نہ لیا جائے بلکہ ہونٹ گول کیے بغیر ان کو پر پڑنا ہے اور اسی طرح سواد کے اندر جو سیٹی کی آواز ہے یہ اس کی خوبی ہے اور اس کا پر پڑھنا اس کی خوبی ہے اسی طرح قاف کو پر پڑنا یہ اس کی خوبی ہے لہذا ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج یعنی جو نکلنے کی جگہ اس جگہ سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کی مشق کیجیے فو یا زبر یا زبر دبر دال زبر د یا زبر کا یا د کا کا یہ کاف باریک پڑھیں گے ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے یا د خاص طور پہ خیال رکھیے گا ہوتا یہ کہ آخری حرف جو ہے نا وہ حرکت کا دراز ہو جاتا ہے جیسے یا تو یہ تھوڑا سا کھینچ جاتا ہے حرکت کو کھینچنا نہیں ہے د کا جیسے یا د کا یا یا يدك زبر بر لال وبر و ل بو کو پر پڑھیں گے اور آئین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے تو ب جی اب آپ نے اس بات کو تو سمجھ لیا ہوگا کہ حجے کا طریقہ کیا ہے ایک حرف کو پہلے اس کی ایک حرف کے ہجے کریں گے پھر دوسرے کی کریں گے پھر دونوں کو ملائیں گے پھر تیسرے کے ہجے کریں گے پھر تینوں کو ملا کر رواں میں پڑھیں گے اب اس سطر نمبر ایک کی رواں میں جو ہے دورائی کرتے یا د کا ب سطر نمبر دو کی جی زبر عین زبر آ ج لبر لا یعنی حرکت کی ادائیگی کا جو معیار ہے وہی رہے گا جو ہم نے سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار میں پڑھا تھا کہ حرکت کی ادائیگی کا وہی معیار رہے گا چاہے الگ الگ سے اس کی ہجے کی جائے چاہے ملا کر رواں پڑھا جائے اس کا معیار وہی رہے گا نہ ہی ہر کا دراز ہو اور نہ ہی حرکات میں جھٹکا پیدا ہو اور نہ ہی مجھول طریقے سے ادا ہو جا جعل... <فا> زبر فا <سؤال> آئین زبرآ <سؤال> <عائن زبرعا> <عائن> <سؤال> <عائن زبرعا> اب دو کی ہجے ہوئی دونوں کو ملائیں گے <سؤال> <فعا سؤال> لا <زبر> ل <لعا> سبر ن زبر ہوٹوں کو و میں گول نہیں کریں گے و حروف مستعلیہ میں سے اس کو پور پڑھیں گے یہ پُر پڑھنا اس کی خوبی ہے اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں زاں کی آواز نہ آئے سختی کی یعنی سیٹی کی آواز اس میں پیدا نہ ہو کو رو کیوں پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ راہ پر زبر ہے اس لیے راہ کو پر پڑھیں گے راہ پر زبر پیش دو زبر دو پیش ہوں تو راہ کو پر پڑھیں گے اور راہ کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں تو باریک پڑھیں گے نہ و رو نو زبر ر و رو زبر رو کیا رو لال کو باریک بڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ بڑھیں گے زکر کیا رو کیا رو سبر سا زبر بس بس سین میں سختی سیٹی کی آواز ہوگی اور اس کو باریک پڑھیں گے ک زیر زیر با زیر بی زیر ای زیر لی ای بی ای اب یہ حرکات میں سے زیر کی ادائیگی ہے اس میں اور زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو نیچے مکمل گرا دیں گے تاکہ مجہول پیدا نہ ہو اب اے بے لینی پڑیں گے اس کو ای بی لی ای بی لی ای بی لی ای بی, لی ای بی لی اب اسی سطر نمبر دو کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں جیل ن نون باریک پمی کے ساتھ کو پر پڑھیں گے صبر ہے ن و ری لی اب سبق نمبر اسی چھ کی سطر نمبر تین کی ریش اور اب اس میں پیش کی جائے گی اور پیش کو کیسے ادا کریں گے سبحان اللہ دونوں ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے اگر کامل گول نہیں ہوں گے تو پھر رو سو لو یہ بن جائے گا اور یہ ہے معروف مجہول طریقہ معروف کیا ہے رو دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے ریش رو اور را کو پر بھی پڑھیں گے را پر پیش ہے سین پیش سو لام پیش لوسو روسو جی را اور سین لام دونوں پہ پیش ہیں دراز بھی نہ ہو راہ پڑھیں گے سین کو سیٹی کی آواز میں باریک پڑھیں گے اور لام کی ادائیگی میں بھی ہونٹوں کو یعنی پیش اس کا ادا کرتے ہوئے منٹوں کو گول ہی رکھیں گے روس لو رو سو لو روس لو فیش سو ہے پیشو سوشو فا پیش فوآبیو فوآبیو فوآبیو فوآبیو فا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور جب حرکت ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کر لیں گے جیسے فوآبیو فوآبیو جی فوحو فو فو جی فو فوحو فو فو فو اور اس کی مخرج فا کا اوپر کے دونوں دانتوں کے کنارے اور نیچلے ہونٹ کا تر حصہ یہ اس کا مخرج ہے فو جی سو شو فو, فو فا کو پر پڑیں گے اور سیٹی کی آواز ہے اس میں اور حا کو درمیانے حلق سے ادا کریں گے اور فا کی ادائیگی بھی اس کے مخرج سے ادا کر کے ان کی حرکت کو ادا کریں گے سو شو فو فو شو فو سو شو فو, فو, فو, فو, فو سا پیش فو لام پیش لو لو سا پیش سو سو سو سو سو اس میں سختی نہ ہو سا کو نرمی کے ساتھ اور باریک بنیں گے سو لو لوسو سو سول سو لوسو لوسو تو سو لو نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے سو لو سین پیش لوسو سو دال پیش سختی کی آواز ہوگی یعنی سیٹی کی آواز ہوگی سختی زیادہ کریں گے اور باریک پڑھے پڑھنے ان کو سو سیش رو رو رو کو پور پڑھیں گے راہ پر پیش ہے ہیم پیش م میم کو ادا کرنے کے بعد جو مد کی آواز ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ناک کی طرف نہ لوٹے جیسے میم ایسے نہیں میم منہ سے آواز نکلے میم پیش من شور شور مور را پیش رو با پیش بو روب آئی پیش بو رو روب رو روب رو اب اس سطر نمبر تین کی دورائی کرتے ہیں رواں میں رسولو روسولو رسولو, رسولو روسولو روبو اب سطر نمبر چار ہبر حیر می می دال زبر د دا می دا ہمی د زبر ہیروئی سبر اور س کو پو پور پڑیں گے ہئی س خوصیحا خوصیحا میم زبر ما زبر ما لام زیر, لی لام زیر, لی مالی مالی مالی کاف زیر کی لی کی, مالی کی, مالی کی, مالی کی مالی کی تا زبر تا زیر زی تازی تازی دال زیر دی تازی دی ہر کا بالکل دراز نہ ہو کھینچنے نہ پائے بغیر کھینچے اور اس میں جھٹکا بھی نہ ہو مارو پڑنے تازی ڈی ٹا زی ڈی تازی ڈی تا زبر تا جیم زیر جی تا جی دال پیش دو اب اس میں تینوں حرکات آ گئی حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں اور زبر پیش یہ دونوں حرف کے اوپر اور زیر حرف کے ہمیشہ نیچے ہوتی ہے اب یہ تینوں کی ادائیگی اس نے اس کلمے کے اندر جو ہے وہ کرنی ہے جس طرح ہم نے سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار میں مشق تھی حرکات کی زبر زیر پیش کی جو مشق تھی اسی طریقے سے یعنی دراز بھی نہ ہو حراکات اور مشغول طریقے سے بھی ادا نہ ہو اور نہ ہی ان میں جھٹکا پیدا ہو تا سی دو تاجی دو اب یہ ملا کر پڑھا ہم نے ہمیں تازی دو تازی دو یا زبر یا لی جیم پیش جو یالی جو یالی جو حرکات کی ادائیگی کا جو معیار ہے وہی رہے گا اور زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ دونوں کھولیں گے زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو نیچے گرا دیں گے اور پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے یا لی اب اسی کل کو ملا کر روا میں پڑتے یا لی جی جی جی اب اسی سطح نمبر چار کی رواں میں درائی کرتے حمید خاف مالی کی تازی دیجی دلی جی اب یہ جس طرح بتایا تھا کہ کالمے اب دو دو تین, تین تین تین اور چار چار حروف کے جو کالمے بنے ہیں اور اس میں اس کی مشق کا سلسلہ ہوگا اور مشق کا طریقہ کار وہی ہوگا جو شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ایک حرف کی حرکت پڑھیں گے اور پھر دوسرے کی پھر دونوں کو ملا کر پھر تیسرے کی حرکت پڑھیں گے اور پھر تینوں کو ایک ساتھ ملا کر روا میں پڑھیں گے اسی طریقے پر مشق کی کوشش فرمائیے گا ان اللہ اس کا بقیہ اگلا جو حصہ ہے اس کی کل انشاءاللہ شاء مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی جو ہے خوب توجہ کے ساتھ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ ہر حرف کو اس کے اپنے اپنے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ اور حرکات کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کی خوب مشق دیئے گا تاکہ مزید جو ہے بہتری ہے پختگی پیدا ہو اللہ از وجل ہم سب کے لیے آسانی فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پہلے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اب قرآن پاک کے اما پارے یعنی تیسرے سپارے کی سورہ نثر کی ایک بار دہرائی ہوگی اور پھر انشاءاللہ اللہ سورت اللہب کی مشق کریں گے لہذا ان حروف میں اور حرکات میں جیسے ابھی حرکات سے متعلق ہم نے سنا کہ حرکات دراس نہ ہوں اور پھر حروف کی صحیح ادائیگی ہو ان کے مہرس سے ادا ہوں جو پر حرف ہے اسے پر پڑھنا ہے جو باریک ہے اسے باریک پڑھنا ہے جو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اسے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور جس میں نرمی ہے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ مش کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ از مزید بہتری پیدا ہوگی أعوذ بالله من الشيطاني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إذا جاءنا الفقر الله <تصفح> ع میں شروع کا جو حمزہ اس کے نیچے زیر ہے اس کو دراز نہیں کریں گے ایز ایفضال کو ہم نے جو دراز کیا اس کے آگے الف ہے اور ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کریں گے جین پر جو مد ہے یہ مد متفل کہلاتی ہے اس کو مصیب دراز کریں گے اس کے آگے حمزہ ہے حمزہ پر صرف زبر ہے اس کو دراز نہیں کرنا کھینچنا نہیں فوت کو پر پڑھنے اور سٹی کی آوازیں پڑھنے راؤ کو پر پڑھیں گے را پر پیش ہے اور فتح میں ہا کی آواز کو ساکن کرتے ہوئے اس کی آواز پر جو ہے آواز اور سانس دونوں توڑ دینے یعنی اس کے مخرج پر آ کر ہا واضح ادا ہو <تصفح> ای تن سید نفی دینی اصو اب جب پڑھتے ہوئے ان تمام باتوں کا جب خیال رکھیں گے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے اپنے مقام سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو پڑھنے میں کتنا لطف آئے گا اور قرآن پاک کو خوبصورت انداز میں پڑھنے کی بھی مشق جو جاری رکھیں تاکہ اس میں مزید بہتری ہو وَجَاءَ وَجَاءَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إن نو اب جو تشدید آ رہی ہے اس کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے یعنی دوہرا پڑھیں گے اور آگے ہاں کی آواز کو حلق سے درمیانے حلق سے ادا کریں گے اور واضح کریں گے بےحم دی اس کو بھی درمیانے حلق سے واضح ادا کریں گے بےحم دی اس میں سکون ہے جزم ہے تو یہ آواز ہلنے نہ پائے اس میں جنبش پیدا نہ ہو بے ہم دی اس طرح پڑھیں گے اور اس میں غنہ بھی نہیں کریں گے یعنی بےحم اس طرح نہیں پڑیں گے بلکہ بےحم دی اور رب بی را پر زبر ہے گے اور با پر تشدید ہے جماؤں کے ساتھ دوہرا پڑیں گے اس سین کو سختی کے سیٹی کی آواز میں اور باریک پڑھیں گے آگے غائن ہے تو غائن کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے ہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جیسے ان نہ تو واؤ پر تشدید ہے تو با واؤ کے آگے الف مدہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور با کو بھی با پر جو دو زبر ہیں وقف میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر ایک حرکت پڑتے ہوئے ایک الف کی مقدار میں دراز کر کے وقف کیا جاتا ہے رب <تصفح> وَاسْتَغْفِرْ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا اب صورت سورت, سورت اللہ کی ہیں بسم اللہ ہر روش لہب و تب با پر تشدید ہے با کو کیسے پڑھیں گے دوہرا پڑیں گے تب بٹ جموں کے ساتھ ادا کریں گے اور یا دا دال کو ہم نے دراز کیا اس پر مد منفصل ہے کھینچیں گے ابی لہب با یا زیر بی یا, یا مدہ ہے ایک علیف کی مقدار کھینچ کر آگے لاہ کو وسط حلق سے ابتدائی حلق سے ادا کریں گے ہا ہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لہا بیگے تنوین ہے اور یہاں غنہ بھی کریں گے وقف میں و تب با پر تشدید ہے اور وہ مشدد حرف جو حروف قلقلہ میں سے ہو یعنی قوف قو با جیم دال یہ پانچ حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں اور حروف قلقلہ یعنی قلقلہ کا معنی ہے جمبش یا لوڑتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں اور اس کو جب یہاں وقف کریں گے مشدد حرف پر تو اس کو مزید جو ہے قلقلہ کل واضح ادا ہوگا یعنی و با کی آواز واضح ہوگی و حرکت نہ پڑے بلکہ ساکین ہی ادا ہو اور با کی آواز جو ہے لوٹ کر آئے یعنی اس میں جمبش ہو و تب <تصفح> جی تبدیلا <تصفح> <تصفح> لا او نع عنه ماله وما كسب ما سب وماں کا سب پر زبر ہے جب ساکن کریں گے تو اس میں بھی قلقلہ ہوگا مگر حروف قلقلہ میں جب یہ مشدد ہوں ان پر وقف ہو تو مزید جو ہے جو قلقلہ ہے اس کی آواز اور زیادہ واضح ہوتی ہے بانسبت اس کے ساکن ہونے کے یعنی حرکت والے ہر حر پر وقف کرنے کے جیسے و ماں کیسب بالکل اسی کلکلا کریں گے و ماں کیسب او نو مل کیسب تب قد بلَ هابي وَ تَبم أو نهُ مَنُوه وما كَسببَب ان دونوں آیتوں کو ایک سانس میں ملا کر پڑا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ قرآن پاک میں اگر سانس ختم ہو رہا ہو تو بہتر یہ کہ جہاں وقف کی علامات ہو وہیں رک جائے وقت معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا اور وقف کی علامات جو علماء کرام نے علامات معتبارہ لگائی ہیں یعنی گول دہرا اور توا کی نشانی ہے میم کی نشانی جو وقف لازم کہلاتی ہے جیم کی زا کی اور فوت کی یہ نشانیاں ہیں جہاں آپ وقف کر کے پھر آگے پڑھیں گے اگر ایسی جگہ پر سانس ختم ہو رہا ہے کہ کوئی علامت وقف نہیں ہے تو وہاں رک کر پھر پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں گے تاکہ تسلسل قائم رہے تو اب یہ کہ اگر سانس کم ہے تو وطب یہاں پر وقف کر دیا جائے اور ایک ایک آیت کو پڑھا جائے اگر سانس طویل ہے تو دو آ تین آ چار آ جاتے ہیں بھی آپ پڑھ سکتے ابی لو تب ابی لو تب م سوسین کو سٹی کی آواز میں سختی سے اور باریک پڑھیں گے آگے سواد کو پر پڑیں گے ہونٹ گول نہ ہو اور سیٹی کی آواز پیدا ہو اسی طرح نہ را کو پر پڑیں گے دو صبر ہے کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں سختی کی آواز پیدا نہ ہو اور باریک پڑھیں گے سیف يَا نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَالْمُرَاءَ تُضْرَمُ وَالْمُرَاءَ تم یہاں غنہ کریں گے میم نون جب بھی مشدد ہوں جب ان پر شد آ جائے شد تشدید جو کہتے ہیں تین دندان والی شکل کو کہتے ہیں تو ہم اس کے اوپر شد ہے اس میں غنہ کریں گے اور ہیم الحطب ہے تو کو پور پڑیں گے اور آگے با پر قلقلہ کریں گے یعنی آواز میں جنبش ہوگی آواز لوڑتی ہوئی محسوس ہو وم رو ل Tá se de siهح م mese de ko ko صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم